قل اے محبوب آپ فرمائیے اندو مندو نلہ ہی ماں یا ولا یا رونا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں کہ حقیقی طور پر نفع و نقصان دینے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے اور جس میں نفع کی طاقت ہے یا نقصان کی طاقت ہے تو وہ بیج اللہ ہے لیکن یہ بت تو ظاہری طور پر بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے وہ نورد اعلی آنا اور اے لوگوں بتاؤ کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے دور ہو جائیں بعد عید حدان اللہ بعد اس کے الحمد الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو ہدایت کے بعد کیا ہم گمراہی کی طرف آئیں یہ ان مشرقوں کو جواب ہے جو کہتے تھے ایک دفعہ آپ ہمارے بت کے سامنے سجدہ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور نے پر ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکتا کل و شیاتی ایسے شخص کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جسے جنات نے شیاتی سے مراد سرکش جنات سرکش جنات نے راہ سے بہکا دیا فل اربی زمین میں حیران تو اب وہ حیران اور پریشان ہے اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ گھنے جنگل میں لوگ جاتے تو ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا کہ وہ کسی کام کے لیے نکلا اور قافلہ روانہ ہو گیا تو اب جنگل میں اسے قافلہ نظر نہ آتا ریگستان میں اسے قافلہ نظر نہ آتا تو شیطان یعنی سرکش جنات وہ یہ کرتے کہ کافلے والوں میں سے جو سردار ہوتا اس کی آواز کی کاپی کرتے اور دور سے اس کو بلاتے اس طرف آ جاؤ اب وہ اس طرف نکل پڑتا جب اس طرف نکل پڑتا تو اس طرف تو قافلہ نہ ہوتا پھر شیطان اسی قافلے والے سردار کی آواز نکال کر یہ جنات دوسری طرف بلاتے تو وہ اس طرف جاتا یہ جنات کی ایک قسم ہے جو ریگستانوں میں اور جنگلوں میں لوگوں کو بھٹکا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اب کیا ہوتا وہ بھٹکتا رہتا اور وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو بھٹک بھٹک کر مر جاتا تو فرمایا جو دین سے ہٹ جائے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے شیطان سرکش جنات نے اسے راستے میں بھٹکا دیا پھر کیا ہوتا کہ وہ اتنا مایوس ہو جاتا جنات جو ہیں وہ آواز نہ دیتے حقیقی طور پر اس کے قافلے کی آواز بھی آتی تو وہ ہلتا نہیں وہ سوچتا یہ بھی نہ جانے کس کی آواز ہے اس طرح وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جان سے چلا جاتا اشارت فرمایا کل کی مثال ایسی ہے جیسے سرکش شیاتین سرکش جنات نے زمین میں اسے بھٹکا کر حیران کر دیا لہو اصحابن اس کے ساتھ ہی ید نہ الہدا اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف یعنی راستے کی طرف کہ بھائی یہاں آ جاؤ الادا تینا کہ ہماری طرف آ جاؤ لیکن وہ نہیں آتا ایسے ہی کافروں کا حال ہے کہ شیطان نے انہیں ایسے بھٹکا دیا کہ اب وہ ہدایت کی آواز پر بھی لبیک کہنے کو تیار نہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ سے ہدایت مل جائے ان ہد اللہ ہی ال ہدا بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ وہ امید اور ہمیں حکم دیا گیا دین نسلمہ لرب العالمین کہ ہم رب العالمین کے لیے اپنی گردن جھکائے رکھیں۔ و انقی مصلا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم رکھیں ہمیں حکم دیا گیا گئے لوگوں تم نماز کو قائم رکھو و اور اللہ سے ڈرو بہو الدی ادی تو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی بہول و بالحق وہی ہے ذات جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا کوئی کجی اور کوئی نقص باقی نہ رکھا وہ یوم یا کولو کن <فَيَكُون> اور وہ قیامت کے دن اشاد فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا اولہ الحق اللہ کا کلام سچا ہے ولا ملک اور اسی کی بات شاہد ہے یوم یون فخوف سور جب سور پھونکی جائے گی مطلب یہ ہے کہ جس رب نے کائنات کو بنایا کن کہہ کر وہی کن کہہ کر انہیں فنا کر دے گا اور پھر کن کہہ کر جسے چاہے گا بنا دے گا عالم الغیب و شہادہ غیب اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا بہ الحکیم الخبیر وہی حکمت والا اور خبردار ہے ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں وہ خبیر ہے خبردار ہے وہ ہمارے امال سے واقف ہے وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے ذرا غور کریں اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم کا جو نظام ہے صرف ہمیں جو انگلی چلاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا نظام ہے اس میں ایک جگہ پر بھی رگ میں فرق آ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اگر اللہ نہ چاہے تو اس انگلی میں حرکت نہیں دے سکتا ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں بیکار ہو گئے اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں ان کا یہ دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں بیکار اس لیے ہو گیا کہ ایک رگ جو ہے وہ پاؤں کو خون سپلائی کرتی ہے وہ رگ دبی بھی نہیں ہے لیکن شکڑ گئی ہے اب اس کا کبھی علاج ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اب بتائیے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری ایک ایک رگ اللہ کی نعمت ہے ایک ایک رگ اور ایک ایک نس اللہ کی نعمت ہے سب سے لے کر پاؤں تک ہزاروں کروڑوں کھربوں سے بھی زائد نعمتیں روزانہ برس رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں پھر بھی یہود و نصارا کے فیشن پہ چلتے ہیں حالانکہ وہ خبردار ہے وہ جب چاہے غریب فرما سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کو ایسا نور کر دے اور قرآن پاک کے نور سے ایسا منور کر دے کہ گناہوں سے ہمیں شدید نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے پیار ہو جائے اور عبادتوں میں ایسی لذت ملے کہ ہم سجدوں کی لذت بھی پائیں راتیں گزر جائیں لیکن ہماری عبادتیں ختم نہ ہوں اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں عطا فرمائے <تصفح> یہاں پر ایک وضاحت سماعت کر لیجئے کہ سورت الانعام کی آیت نمبر سیونٹی تھری کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں یا قول کے مطابق وہی خلقت سماواتی الرد الحقی سے لے کر وہولحکیم القبیر تک آیت نمبر سیونٹی ہے اور دوسرے قول کے مطابق بہول لدی خالقت سماواتی و الرد سے آیت شروع ہوتی ہے اور کن فیاقون پر آیت مکمل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے صورت الانعام کی آیات گننے میں دو قول پائے جاتے ہیں بعض کے نزدیک اس میں ایک سو پینسٹھ آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک ون سکسٹی سکس آیتیں ہیں لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف تعداد گننے میں دو قول ہیں الفاظ دونوں صورتوں میں برابر ہیں وعز قلا ابراہیم لی ابی ہی اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا پرانے پاک میں لفظ ابھی ہے لے ہی لفظ ابن عربی میں چار معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے والد چچا تایا اور دادا لفظ ابن دادا کے لیے بھی آتا ہے چچا کے لیے بھی آتا ہے اور سگے باپ کے لیے بھی آتا ہے لیکن جہاں عربی میں لفظ والدن ہو تو لفظ والد سگے باپ ہی کو کہتے ہیں لیکن لفظ ابن یہ ان مانوں کے لیے وسط رکھتا ہے قرآن ملی فقان حمید نے جو لی ابھی ہی ارشاد فرمایا یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں یہ آپ کا چچا آذر مشرک تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ وہ مومن تھے آپ نے اپنے چچا آزر سے فرمایا اتو اصل علیحا کیا تو بے جان بتوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے انی اغا کا و قوم کا فی مبین بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں آپ نے شر کی مذمت فرمائی اور انہیں توحید کی دعوت اشاد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کے مقام و مرتبے کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا وہ کزا اور اسی طرح نوری ابراہیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت سماواتی ول آسمان اور زمین کی بادشاہت والی مِنَ من تاکہ وہ عین ال یقین والوں میں سے ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو حکم ہوا آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے اللہ تعالی نے تمام آسمانوں کو آپ کے لیے منکشف فرما دیا آپ نے آسمانوں کو دیکھا ان کی نعمتوں کو دیکھا اس کی مخلوق کو دیکھا پھر آپ کے لیے زمینیں منکشف کر دی گئیں ساتوں زمینوں کو آپ نے دیکھا اور ساتوں زمین میں موجود خزانوں کو اور مخلوق کو آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلات کا یہ معجوزہ یقیناً یہ عظیم الشان معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو بھی ساری کائنات کا جلوہ دکھایا ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے مشاہدہ کیا ایک جگہ پر کھڑے رہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہر ہر مقام کی سیر کرائی گئی عقید وجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا یہ معجزہ آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کے ذکر ہے اور فرمایا والی یقون امین المقنین تاکہ وہ عین الیقین یقین والوں میں سے ہو جائیں عین الیقین کسے کہتے ہیں تو فرمایا عین الیقین یقین سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے وہ سن کر ہے اور ایک چیز کا علم دیکھ کر ہے تو سنے ہوئے علم کے مقابلے میں دیکھ کر جس بات کا علم ہوتا ہے اس پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو یہ مقام دیا گیا اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام جس سال پیدا ہوئے اس سال نمرود نے ایک خواب دیکھا نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے پوری دنیا کی سلطنت حاصل تھی آٹھ سو سال اس کی عمر ہوئی ہے اور کہتے یہ ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ چار سو سال کی عمر تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا اللہ تعالی نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں فرمائی بجائے اس کی کہ وہ شکر کرتا ناشکری کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تو اس نے خواب دیکھا کہ رات کا منظر ہے اور ایک ستارہ نکلتا ہے اور وہ ستارہ تمام ستاروں پر غالب آتا ہے پھر وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور دن آتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ دن آ گیا مگر وہ ستارہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہے تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو ماہرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا جس طرح پرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے تو فرعون نے کئی سال تک بچوں کو قتل کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گرائے یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ستر ہزار بچوں کو قتل کیا گیا اور نوے ہزار بچوں کے حمل گرائے گئے لیکن یہاں پر جو تعبیر نمرود کو لوگوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس سال یہ بچہ یا تو پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اب جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا کاہینوں نے نمرود سے یہ بات بھی کہی کہ اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے یہاں حمل ٹھہر جائے وہ بچہ بھی تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اس نے تمام عورتوں کو اور مردوں کو الگ رہنے کا حکم دے دیا حضرت ابراہیم علیہ کی سلاۃ کی والدہ امید سے ہوئیں اللہ تعالی کی شان کہ آپ امید سے ہوئیں اور امید کے کوئی آثار آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے آپ کے والد محترم نے جو مسلمان اور مومن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک سرنگ کھو دی اور اس سرنگ میں پہلے سے انتظام کیا اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی ایک روایت کے مطابق وہ غار تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ ایک ایسی سرنگ بنائی تھی جو غار کی طرح تھی نمرود کے خوف کی وجہ سے آپ کے والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں یا سرنگ میں رکھا ایک روایت کے مطابق سات سال تک اور دوسری روایت کے مطابق تیرہ سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام اسی غار میں اسی سرنگ میں رہے جب آپ باہر آئے اور آپ نے جب پہلی دفعہ آسمان کو دیکھا رات کا وقت تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک ستارہ نظر آتا ہے اکثر جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ وہ ستارہ نظر آتا ہے وہ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ سیارہ ہے خیر تو اس سیارے یا ستارے کی پوجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ یا سیارہ جو بھی ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا جب چاند چودہویں کا ہوتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو اس ستارے کا وجود نظر نہیں آتا تو آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم اس ستارے کی پوجا کر رہی ہے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فلم ماں جن نہ لو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی را کبند آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی آپ کی قوم پوجا کرتی تھی کون ہزاں ابی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے یہ ہاضاں ابی سوالیہ ہے اس میں لفظ کیا ظاہراً موجود نہیں لیکن مفہومن موجود ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو بسا اوقات کیا نہیں لگاتے لیکن ہمارا انداز وہ ہوتا ہے جو سوالیہ ہوتا ہے ہاں ربی یہ میرا رب ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے اور نبی اور رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے ہاضا ربی کے معنی یہ کر دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک میں مبتلا ہو گئے تو بس اولا ربی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے ان سے سوال کیا افلا پھر جب وہ ڈوب گیا اس کا زوال ہو گیا قلا او قب الفلیم آپ نے فرمایا ڈوبنے والوں فنا ہونے والوں کو میں پسند نہیں فرماتا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے فلم کومار باز غن پھر جب آپ نے چاند کو روشن چمکتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کی قوم کے بعض افراد چاند کی پوجا کر رہے ہیں قول ہا بھی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے فلم فلا پھر جب وہ چاند ڈوب گیا اور وہ مٹ گیا یعنی اس کا وجود نظر نہ آیا قومی نین آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا مراد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی کہ بغیر دنیاوی کسی تعلیم کے انہیں وہ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص ساری زندگی اگر علم حاصل کرتا رہے تو نبی علیہ السلام کے مقام پر پہنچنا تو دور کی بات ہے انہیں اللہ تعالی پیدا ہوتے ہی وہ علوم عطا فرماتا ہے جن کی گرد راہ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ انہیں ہر گمراہی سے اور ہر کفر و شرک سے ہمیشہ محفوظ فرماتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں فلم سبا زن پھر جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا اول ہاضا ابی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے خاضہ اکبر اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے یعنی کون سا سوال کیا کہ سورج کو میرا رب تم اس لیے کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے اس لیے کہتے ہو فلم ما افلت پھر جب وہ غروب ہو گیا قال یا قومی آپ نے فرمایا اے میری قوم انی بڑی ام مم تشریک بے شک میں بے زار ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں انی وجہ تو بے شک میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے لدی فتح سماواتی ولدا اس رب العالمین کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا میں ہر باطل سے دور ہوں وما انمین المشرقی اور میں مشرک نہیں ہوں و شاد آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا آپ نے فرمایا اتوشادی کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو وقد حدان حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ولا اخواف ما تشریقو نبی ہی میں <تصفيق> ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں کرتا جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کافی ڈراتے یہ چاند یہ ستارے یہ سورج اور یہ بت جن کی آپ مذمت کرتے ہیں تو یہ ہمارے خدا ہیں نعوذ باللہ میں ظال تو آپ ایسا نہ کریں ورنہ یہ سب مل کر آپ کو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے آپ کی گرفت کریں گے تو آپ نے فرمایا ان بے جان چیزوں سے میں کوئی خوف نہیں کرتا علاشی شعی مگر وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا وسیع اوبی کل شعی علمہ۔ ہر چیز کو میرا رب جاننے والا ہے افلا تک کیا تم غور و فکر نہیں کرتے وہ کئی پا اخواف ماں اشورخ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان چیزوں سے میں کیوں ڈروں ولا خوف ان شخت تم بلّا ہی حالانکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو معلوم سلطون جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل اور کوئی حکم نازل نہیں کیا تم نے اپنی مرضی سے یہ بت بنائے اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے اپنی مرضی سے پوجا میں لگ گئے مشرقین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں عقائد بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ جس بھی چیز کو عظیم سمجھتے ہیں اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں کسی نے دریا کو اپنا خدا سمجھ لیا کسی نے درخت کو کسی نے سورج کو کسی نے چاند کو کسی نے درختوں کو اور کسی نے جو ہے مختلف قسم کی شکلیں بنائی اور یہ تصور کیا کہ ہماری دیوی شکل کی ہوگی ہمارا دیوتا اس شکل کا ہوگا اور یہ شکلیں بنا کر پھر اس میں بھی شکل بھی ان کی اپنی منمانیاں ہیں کسی نے دو آنکھیں بنائی کسی نے چار آنکھیں بنائی کسی نے چھ آئی کسی نے دو ہاتھ بنائے کسی نے چھ ہاتھ بنا دیے عجیب و غریب انہوں نے چکلیں بنائی کسی کو کالا بنایا کسی کو پیلا بنایا جسے کالا بنایا تو کہنے لگی ہماری کالی دیوی ہے اور اس کی پوجا تو ضروری ہے اگر پوجا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خون پی لے گی اس طرح کے من گڑت انہوں نے خیالات بنا لی ان کی کوئی بنیاد نہیں کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں یہ صرف ان کے اپنے خیالات ہیں تو اشاد فرمایا کہ وہ من گھڑت سورت جو دیوی اور دیوتا کی شکل میں تم نے بتوں کی بنائی ہیں وہ درخت وہ دریا وہ سورج وہ چاند جس کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو مگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں وہ جو خالق ہے مالک ہے ساری نعمتیں دینے والا ہے تم اس کی نہ فرمانی کرتے ہو فی الفری قین عشا قبل امنی آپ نے فرمایا پھر بتاؤ دونوں گروہ میں سے اطمینان اور چین کا زیادہ مستحق کون ہے یقیناً میں ہی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو تو مجھے ہی سکون بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کن تم اگر تم جانتے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے اللہ دین وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یل بسو ایمان انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا یعنی شرک سے کفر سے بھی بچے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے عقیدہ بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے الاق الامن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے چین ہے سکون ہے کامیابی ہے وہ محتدون اور یہی لوگ ہدایت کی آفتہ ہیں